شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ ڈبلو ڈبلو شہید اسلام میرے بہتر کے کتنے نمونے آ گئے تھے اب تیسرا نمونہ لکھو ناک زیاد کا تیسرا نمونہ اور جب فرمایا بوسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہے یاد کرو اللہ کے احسان اپنے اوپر اس جال حفیق و ممبیا جب کہ کیے تمہارے اندر نبی یہ نعمت نمبر ایک لکھو جب کیے تمہارے اندر نبی و, و ملوکا یہ نعمت نمبر کتنی دو اور بنایا تم کو بادشاہ یہاں جی ایک نقطہ سمجھیے انبیاء کا جب ذکر کیا تو فی تم کہا اور ملوک کا ذکر کیا تو فی کا لفظ ہے ادھر کیا ہے بنایا تم کو بادشاہ اس کا ایک نقطہ تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا تھا حضرت خان بھی لکھتے ہیں کہ جس قوم کے اندر نبو آتا ہے نا مثال طور مکے کے قریشوں میں نبوات آئی نا حضرت قریشی تھے نا تو یوں کہا جاتا ہے محاورہ کہ قریشوں میں نبوات ہے یوں نہیں کہا جاتا کہ قریشی نبی بن گئے وہ سارے قریشی نبی بن گئے تھے کیا کہتے ہیں قریشوں میں نبوات ہے یوں نہیں کہا جاتا کہ قریشی نبی بن قریشوں میں لیکن سلطنت جس قوم کے اندر آئے نا تو سلطنت کی نسبت سب کی طرف کر دیتے ہیں کیا کہ جیسے یہ آپ کے پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق جب صدر بنا تو آپ لوگ کہتے جی اب تو جی ارائیوں کی بادشاہی ہے کیا تو بادشاہی کی نسبت سب کی طرف کرتے تھے یا نہیں بادشاہی کی نسبت ساری قوم کی طرف محاورے ارائیوں کی بات نواز شریف ہے تو آخر لوہارے بات صحیح تھی ایک لوہا کوٹنے والے اب زرداری کی حکومت آئی تو اب بھروچوں کی بات چاہیے ایسے عام محاورہ ہے تو سلطنت کی نسبت سب قوم طرف کر دیتے ہیں لیکن نبوت کی نسبت ساری قوم طرف نہیں کی جاتی ایک محاورہ ہے آگے سمجھ نمبر ایک جواب نمبر دو جواب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جس آدمی کے پاس گھوڑا ہوتا سواری ایک غلام بھی ہوتا خدمت کے لیے سمجھے اور کچھ نہ کچھ تھوڑی سی جائیداد بھی ہوتی تھی تو اس زمانے میں اس کو ملک کہتے تھے کیا یہ بادشاہ ہے تو جالق و ملوکا کا معنی یہ ہے کہ تمہیں آسودہ حال بنایا کیا بنایا آسودہ حال منا تمہیں خادم دیے تمہیں آسودہ دہال منا یہ دو توجیہ ہیں ادھر بلو کا نیب نمبر دو لکھ لیا بات نیمبر تین اور دیے تم کو وہ انعامات کہ نہ دیے کسی ایک کچھ جہان والوں سے اس کی دو تعویلیں پہلے پڑھے ہو نا یا تو اس جہان والوں سے دوسروں کو نیمت نہ ملی یا یہ فضیلا ایک جزی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان تہی کے اندار من و سلوا ملتا تھا یا نہیں تمہیں ملتا ہے بھائی یہ فضیلا جزی ہے کا ساتی ملی یا کو مدفلعرض المقدسہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین پاک کو نیچے شام لکھو یہ پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم سے گزرے تھے نا وہ فرعون کے دور میں فرعون غرق ہوا آپ بحر قلزم سے گزرے تھے مصر واپس نہیں آئے تھے ادھر جنگلوں میں رہے اور پھر وہاں وفات ہوئی تو حضرت یوشا بن نون نے شام کو فتح کیا لیکن میں نے جو مطالعہ کیا ہے نا اپنے تفاصیر کا تفاصیر والے تقریباً سارے میں نے جس تفسیر کو بھی دیکھا وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بمائے بنی اسرائیل کہاں واپس آ گئے تھے لمبا آدو علا مصر لکھتے ہیں مصر آئے ان کی سلطنت وہاں قائم ہو گئی بادشاہی ہوئی اور تورات بھی اسی زمانے کے اندر ناظر جواب کی سلطنت تختہ ہو گئی حقیار ہو گئے تیاری پوری کر لی تو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ ملک شام پہ بھی قبضہ کر رہے یہ جو ابھی حکم آ رہا ہے ملک شام پہ کون قابض ہو گئے تھے قوم عمال کا حالانکہ ملک شام کس کا کہا ان کا تھا اپنی اسرائیل کا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے عیساق علیہ السلام وہاں رہے یعقوب علیہ السلام وہاں رہے بعد کے اندر ہے کس کے اندر مصر کے اندر ہے ان کی سلطنت تھی بنی اسرائیل کی سمجھے हाँ. تو انہوں نے چین لی قوم مالکا نے تو حکم ہوا کہ اپنے باپ دادے کا ملک واپس کرو اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین پاک کو شام کو بائی راد ہے جہاد وہ زمین پاک کہ اللہ نے لکھ دی ہوا سے تمہارے اللہ کا وعدہ ملے گی اور نہ لوٹو اپنی پیٹھوں کے اوپر پر پھرو گے تم تباہ ہونے والے کالو یا موسا موسا علیہ السلام نے بارہ آدمی کو جاسوس بنا کے بھیجا یہ بارہ وہی ہے جو نقیب ہیں پہلے کہ جاؤ پہلے ملک شام کی زمین کا جائزہ لو کیسے ہے حکومت کیسی ہے وہ جائزہ لے کے جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حال لیا وہ کہنے لگے جی زمین تو ماشاءاللہ زمین ہے باغات ہیں سیرابی ہے بڑی رونکیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ قوم امال کا جو ہم ہاں مسلط ہے وہ بڑے سرکش ہیں بڑے کداور لڑاکے جنگ جو ہم نہیں مقابلہ کر سکے دونوں کے ساتھ موسا علیہ وسلم فرمایا دوسری قوم کو نہ بتانا کہیں وہ ڈر نہ جائے اللہ تعالی ہماری نصرت کریں گے لیکن ان میں سے صرف دو آدمی قابو رہے اس صاحب پہ ان کا نام میں ابھی لکھاؤں گا دس آدمیوں نے یہ راز کا کر دیا راج کر دیا تو قوم کہنے لگی مو وہاں تو بڑے سرکش رہتے ہیں تو جا تیرا خدا جا رہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں اچھا جی نے وہ لکھوایا تھا نا یہود کی کہانی قرآن کی زبانی سنایا تھا نا تو وہاں بھی یہ تھا کہ موسا علیہ السلام کو بار بار ایزائیں دی انہوں نے کہنا تیرا خدا جائے عمر بار ایزائیں دی موسا کلیم اللہ کو ایزا دیتے رہے نا عمر بار ایزائیں دی موسا کلیم اللہ کو کا قاتل کے نارا وہ شاطر کون تھے کیا کہا جب انترب کا پکا تلا ہونا ہم بھی ذرا بیٹھے ہیں تیرا رب ہب ڈال دیں کا قاتل کے نارا وہ قوم تھے یہی تو تھے کہنے لگے اے موسا بے شک وہاں ایک قوم ہے سرکش یہ امالکہ کا لے کلو قوم کے نیچے امال کا این کے ساتھ اور کاف دو نقطے والا وہ کام ہے سرکش اور بے شک ہم ہر میں داخل ہوں گے اس کے اندر یہاں تک نکل جائیں گے اس نکل جائیں پھر ہم حلوا کھانے کے لیے جائیں گے کھڑے کبیسو پہلے وہ بھاگ جائیں پھر جائیں گے ہاں فین یخرجو منها پس اگر نکل گئے تو ہم داخل ہوں گے قال رجلان کہا دو مردوں نے ان کے نیچڑی کھو جی قال کاف کی زبر ہے کالب کاف لکیر والا اور یوشا حضرت یوشا ب نون تو بعد میں نبی بنے تھے نا دو مرد ہیں کالب اور یوشا کہا دو مردوں ہیں ان سے کہ یقافون اللہ جو اللہ سے ڈرتے تھے یخافون کے بعد اللہ مقدر ہے سے اللہ جو ڈرتے تھے اللہ سے انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ یہ دو سکھتے تھے ان کے اندر کیا کہا داخل ہو ان کے اوپر دروازے کے اندر پر جب داخل ہوگے نا تم غالب ہوگے گئے اور خاص اللہ پہ توکل کر اگر ہو تم مومن بھئی بعض لوگ انہیں توکل کا معنی ہی نہیں سمجھا ایسے بیٹھ جاتے ہیں نکم میں کوئی کام کاج نہیں کرتے ہمارے ہاں بھی کئی کئی آدمی ہیں پھکن قسم کے میں تو ان پہ بڑا ناراض ہوتا ہوں بات چلتے پھرتے بیٹھے تسبیح پڑ رہے ہیں بیٹے بھوکے مر رہے ہیں بیوی رو رہی ہے تسبیح ٹکا ٹکا ٹکا ٹک ڈبل ہاں میں کہہ دوں میرے اختیار میں ڈنڈے مار کے مار دوں ختم کر دوں خبیصو تمہارے ہاتھ ٹھیک ہیں پاؤں ٹھیک ہیں کماؤ بیوی رو رہی ہے بھیک مانگے گی بچے رو ہیں در بدر پھر رہے وہ بھی پڑ رہے ہیں اس کو توکول نہیں کہتے اس کو تعطل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں بیکار بیٹھ جانا تعطل ہے اس کا نام بےکار بیٹھ جانا توکول یہ ہے کہ آدمی اسباب کو استعمال کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے تھے جو آدمی ملتا نا اس سے پوچھتے تھے بھائی تو کیا کام کرتا ہے جو کہتا کہ میں مزدوری کرتا ہوں آ بوری اٹھاتا ہوں فلاں کچھ کرتا ہوں کاشتکاری کرتا ہوں آپ سر پہ ہاتھ پھرتے کہ اللہ برکت دے اور جو کہتا کہ میں توکول کرتا ہوں ڈنڈا مارتے تو کا معنی سمجھا ہے ڈنڈا مار ہوئے تھے تا تو لائیے تو کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہوگا تو یہ تسبیح پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا دھوکا کرتے ہیں کسی دوسری جگہ چلے گئے نا جو ان کے حالات کو نہیں جانتے ہم تو جانتے ہیں ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں تو ان سے قرض لیا یا کچھ ڈھنگ کے لا پھر چپ گئے وہ علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ پیر بن گئے پھر پیر بنے رہتے عام طور پہ جبا جب کبا پہن کے تاوی بول دیے کھلا دیے تھے بھج گئے کیا <laughs> نتی کی لوگوں کو دھوکا دے کے دوسری جگہ چلے گئے مجھے بڑا غصہ آتا ہے بکار قسم کے بزرگ کہتا ہے تسبیفری من کا پھرا دل نہ پھرا تو کیا ہوا من کا کھا نہیں من کا پھرا تو من کے پھیر رہو اپنے من کے کفر کو توڑو اندر ہے تو یہ خیال کیا کرو میرے عزیزوں میں نے بہت محنتیں کی ہیں جوانی کے अंदर। دو سال میں نے دکان کا کام کیا یہ خشک کھجورے میں اپنے سائیکل کے اوپر باندھ کے لاتا تھا بیچتا تھا خوش کھجورے وہاں سے خرید کر کے سائیکل پر تقریباً ڈیڑھ من جتنا ساٹھ کلو جتنا پیچھے باندھتا یہ موٹر سائیکل نہیں ہوتے تھے ٹانگو والا سائیکل اتنی محنتیں کی ہیں چار پہ میں نے بن کے بنائی ہیں اتنی محنتیں ہم نے کی ہیں الحمدللہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اپنی محنت سے کھاتے رہے تو تم بھی ایسے کرو گے یا نہیں تو نہ کرو یہ فرق ہے خاص اللہ پہ توقع کر اگر ہو تو مومن کالو یا موسا جواب قوم. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ پیر صاحبان جہاں ہوتے نا گدی نشین تو پیروں کے بیٹے چھ چھ سات سات ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کام کرتے ہو عادت ہے میری نہیں بتاتے کیا کام کرتے ہیں بس فراڈ بازی غریبوں کا بیٹا کام کرتا ہے جس پیر کے چھ سات بیٹے ہیں کہ کو کلکان کرو تجارت وغیرہ کرو محنت مزدوری کرو تمہارا والد جو پیر تھا بس امیدوں کے پاس جاتے ہیں دو دو چار چار دن ایسے نکما وقت ضائع کرتے ہیں ان کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں نہ ان کو کرتے ہیں تنگ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ معافی دے ہدایت دے ان کو آمین کہہ لو اللہ ہدایت دے ان کو اچھا جی کہنے لگے جواب قوم لکھا جی کہنے لگے اے موسا بے شاک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس کے اندر کبھی بھی جب تک رہے اس کے اندر وہ ہوئے تھ کبھی نہیں جائیں گے پھر وہی ہے نا اعزاب قاتل کا نعرہ لگایا نہیں جو میں نے شیر میں کہا فاضہ بنتا اور رب کا پکاتلا ان نہا قائد کا تو ادھر بیٹھ بیٹھے کال رب نیلا عمل کو منا جاتے موسا موسا علیہ السلام اللہ اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ تو میری بات نہیں مانتے میں تو اپنی ذات کا مالک ہوں یا میرا بھائی میرے کنٹرول میں ہے اب ان کو لگا تو اپنی قدرت کا جوتا لگا سزا دے ان کو ان خبیصوں کو بے شک نہیں مالک میں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا آپ سوال کریں گے ان دو کا نام نہیں لیا حالانکہ کال اب یوشا ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے نا ان کا نام نہیں لیا کیوں نہیں لیا یا تو تبان تب آ گئے کیونکہ یہ دونوں مستقل نبی تھے اور وہ کیا تھے ان کے غلام تھے یوشا کو نبوا تبین تبان آ گئے نا فرما بردار یا یہ ہے کہ عام طور پر پریشانی کے اندر آدمی تھوڑا ہی نام لیتا ہے کہ کیا پتہ یہ بھی کل ہمارے ساتھ نہ دے ففرک بہن نہ پس فیصلہ فرماؤ ہمارے درمیان یا فخر کمنا لکھ لو فیصلہ مناسب فیصلہ فرماؤ ہمارے درمیان یہ جدائی ڈالو مانا نہ کرنا کیونکہ جدائی نہیں ہوگی آگے مناسب فیصلہ فرما دو ہمارے درمیان اور قوم فاسقین کے درمیان کال فنہا محرمۃن فیصلہ خدا بندی اللہ نے فرمایا پھر یہ چالیس سال کے لیے کہ زمین مقدس ان پہ کیا ہے حرام کر دی گئی ہے چالیس سال تک ان کو نہیں ملے گی زمین مقدس حرام کر دی گئی اللہ اب دیکھو جی بنی سر کی بد کی وجہ سے زمین مقدس ان پہ حرام کر دی گئی یا نہیں تو ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہماری بد امالی کی وجہ سے یہ ہمارا ملک چھینا جا رہا ہے جیسے ان کا ملک چھینا گیا چھینا جا رہا ہے ہماری اپنی بادامالی ہے سیلاب ہے تو دریائی سیلاب رہا ہے بحرانی سیلاب رہا ہے ایک دوسرے کو قتل و قتال یہ علیحدہ ہے کتنی عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے کاش کے سمجھ جاتے لیکن پھر بھی نہ سمجھ اللہ نہ زاری نہ کی انہوں نے دیکھ فیصلہ خدا بندی اللہ نے پس بے شک یہ زمین مقدس حرام کی گیا ان کے اوپر چالیس سال یتی ہوں نہ حیران پھرتے رہیں گے زمین کے اندر پلاسا پسنا غم کر تو, تو چالیس سال کہاں پھرتے رہے جی میدان پہلے سپارے میں پڑھ نہیں آئے ایک میدان تھا لک دک سمجھے بالکل چٹیل میدان وہاں درخت بھی نہیں تھے چالیس سال وہاں پھرتے رہے ان کو راستہ نہیں ملتا تھا مصر واپس جانے کا نہ ملک شام کی طرف پھر اللہ نے کرم فرمایا بادل کا سایہ کر دیا تو وہاں دھوپ تھی نا من نو سلوا دے دی کیونکہ جیل کے اندر جو قیدیوں کو ڈالا جاتا ہے ان کو مکان دیا جاتا ہے یا نہیں وہ دیا جاتا ہے نا اور کیا دیا جاتا خوراک دی جاتی ہے نا وہ میدان تھی تھا جیل سمجھے تو وہاں آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکان دیا یہی شامیانہ لگا دیا بادلوں کا سمجھے آپ اوپر اور من و سلوا دیا پانی کا انتظام کر دیا پھر آپ سوال کریں گے کہ چلو وہ تو جیل میں ڈالے گئے مو ساہر نے کیا جرم کیا وہ بھی جیل میں ڈالے گئے تو ان کو تو عذاب دینے کے لیے جیل میں ڈالا گیا مو ساہون جو تھے نا یہ ڈاکٹر تھے ان کے کیا تھے بھائی یہی سنٹر جیل کراچی کی ہے آپ کی تو ادھر دیکھو ڈاکٹر رہتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر تو ڈاکٹری کے لیے رہتے ہیں یا ان کو سزا ملتی ہے جیل اس کا دفتر بھی کا ہوتا ہے اندر ہوتا ہے تو یہ سپریڈنٹ جیل تھے ڈاکٹر تھے جی ان کو بتاؤ تہذیب پہ رکھا گیا ان کو رکھا گیا کنٹرول کرنے کے منصال ہمیں خوراک ادھر ملتی تھی ایک ساگ ملتا تھا وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے چلائی کا ساگ ہے ادھر چولئی کا ساگ اچھا اچھا ہمارے علاقے میں نہیں ہے وہ ہمیں ملتا تھا ادھر اب بھی ہے کے جی کے ہاں ہاں موسم کے لحاظ وہ ہمیں ملتا تھا چولا کا ساگ مجھے یاد ہے ادھر جیل میں ملتا تھا تو اب یہ بات سمجھے کہ منہ سہاروں کو کیوں ٹھہرایا گیا پھر خدا کی قدرت حارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی میدان اتیح میں اور ایک سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی میدان اتیح کے اندر دونوں بزرگی وفات ہو پہلے حارون علیہ السلام کی تو حضرت یوشہ بن نون کا جب دور آیا تو پھر ملک شام کیا ہوا فتا ہوا یہ بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی جی وطلو نابا بن آدم بلحک میرے عزیز پہلے کس کی بحث چلی آ رہی تھی کس کی؟ بنی اسرائیل کی چلی آ رہی تھی نا اب بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے لکھ لو تفہیم بنی اسرائیل تفہیم بنی اسرائیل باقی حابیل و قابیل تفہیم بنی اسرائیل باقی حابیل و قابیل بنی اسرائیل کو متنوع کیا گیا کہ حبیل کابیل کیسی کی اولاد تھے؟ کی تو قابیل نے جب قتل کیا تو تباہ و برباد ہوا یا نہیں تم اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد بتاتے ہو تم نے بھی اگر فساد کیا زمین میں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو حابیل و قابیل کا قصہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو متنوع کیا جائے کہ تم فخر نہ کرو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں وہ بھی نبی کی اولاد ہے کا بھی تو یہ رب آ گیا یا نہیں میرے محترام بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام اور ہماری امی ہوا ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تھی بعض مولوی صاحبان غلط بات کرتے ہیں کہ صبح کو بھی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے اور شام کو بھی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے یہ غلط کہتے ہیں اپنے وقت پہ پیدا ہوتے کم اے کم چھ مہینے کا وقفہ ہوتا ہے نا زیادہ دس مہینے اس سے بھی بڑھ جاتا ہے ورنہ چھ مہینے کے بعد عمل ہوتا تو جو پیدائش کا وقت تو ہوتا نا اس وقت بہرحال جڑوان بچے پیدا ہوتے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پھر دوسرا حمل ہوتا چھ مہینے دس مہینے کے بعد پھر بھی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کا آپس میں نکاح تو کرنا تھا نا تو مجبوری تھی یا نہیں تھی کوئی اور کوئی اولاد تھی کسی دوسرے کی تو مجبوری کی بنا پہ اختلاف بتون کو با منزل اختلاف نصب کے قرار دیا گیا کہ لکھ لو یا ذہن میں رکھو کیا کہہ رہا ہوں میں اختلاف بتون کو بامنزل اختلاف نصب کے قرار دیا گیا پیٹ کا اختلاف ہوا نا تو گویا کے کس کا اختلاف ہو گیا نصب پر اختلاف ہو گیا اب پہلے پیٹ میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے دوسرے پیٹ میں چھ سات مہینے کے بعد بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے تو ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے نصف مختلف ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو ایسے شادی کر دیتے تھے تو پہلے بیٹے کے ساتھ کس کی شادی ہوتی وہ دوسری بیٹی جو دوسرے وطن سے بیٹی ہوتی اور دوسرے بیٹے کے ساتھ کس کی شادی ہوتی پہلے وطن کی بیٹی تو یہ مجبوران ضرورت اختلاف بتون کو بمنز اختلاف نصب کے قرار دے کے شادی کی اجازت دی گئی اب حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی نا وہ اتنی حسین نہیں تھی اور قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ کیا تھی حسین تھی اب قابیل کی بہن کیس کوانی تھی قابیل کو آنی تھی اور حابیل کی بہن تھی تو یہ حسین ہے آدم علیہ السلام نے سمجھا وہ یہ حرام ہے تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یہ تو کیا کرتا ہے نہیں میں تو لوں گا آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو اللہ کے ہاں نظر پیش کرو جس کی نظر قبول ہو جائے گی یہ لڑکی میں اس کو دوں گا اب حابیل نے تو دمبا پیش کیا اللہ کی نظر تو نظر کی قبولیت کی کیا علامت تھی تم بتاؤ آگ آتی تھی جلا جاتی تھی آگ آئی جلا گئی قبول ہو گئی اور قابیل نے چاند خوش رکھ دیے گندوں کے چاند خوشے سکتے جن وہ میدان میں رکھ دیے تو آگ نے ان کو نہ جلایا تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے دیکھا اس کی نظر کیا ہو گئی ہے قبول ہو گئی ہے لیکن وہ اچھی فطرت والا آدمی نہیں تھا قابل اس نے کہا میں تو اس کو قتل کروں گا کیا قتل کروں گا یہ نہ ہوگا نہ یہ کام بنے گا میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا آخر اس نے یہ شرارت کی کا کر دیا قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اتنا محبوط الحواس ہوا کہ اس کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس کو کیسے دفن کرنا ہے کیا کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے وہ آپس میں لڑ پڑے دو کوے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا مارنے کے بعد پھر وہ مٹی ہوئی نا تو مٹی کو ایسے بکھیرنے لگا اپنے پاؤں کے ساتھ ایسے ایسے کیا جب گڑا تھوڑا سا بن گیا تو کبے کو اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دے. تو قابیل نے کہا ہا ہے ہا ہے مجھ سے تو یہ ہی زیادہ سمجھدار ہے آخر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپا دیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام اس وقت سفر پہ گئے تھے یا حج کرنے گئے یا کوئی اور سفر تھا تب یہ حرکت اس نے کی لیکن اس حرکت کے بعد وہ پاگل ہو گیا مخبوط الحواس ہو گیا اور جلدی مر گیا اس پاگل پن کے اندر خدا کا عذاب نازل پہ تو یہ بات سمجھ آئی ہے اب بعض لوگوں کو ایسے شک پڑ جاتا ہے کہ ان میں قاتل کون تھا مقتول کون تھا تھال کو قاتل بنا دیتے ہیں قابیل کو کیا بنا دیتے ہیں مقتول تو میں آپ کو نشانی بتاؤں قابیل کے ابتدا میں کیا ہے کافل کا اور قاتل کے ابتدا میں کیا ہے نشانی ہے کھڑی آگے سمجھ دیکھو حضرت اور پڑھ تو ان کے اوپر خبر آدم کے دو بیٹوں کی سچی جب قریب کی دونوں نے قربانی پس قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے تو کہا اس نے وہ جس کی قبول نہ ہوئی لاق تو لنکھ البتہ ضرور قتل کروں گا نیچے لکھ لو سمرائے حسد حسد کیا نا تو حسد کا سمرا ہے ان اکا سے فہم اس کی سمجھ الٹی ہو گئی سمر حسد ہے ان اکا سے فہم اس کی سمجھ الٹی ہو گئی کہنے لگا ضرور قتل کروں گا میں تجھ کو یہ کہنے لگا دوسرا سوائے سنی قبول کرتے اللہ تعالی متقین سے تیرے دل میں بھی خوف خدا ہوتا تو قبول ہو جاتی تو تو خوف خدا سے آ رہی ہے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے چاہتا ہے لائم بستا البتہ اگر دراز کیا تو نے میری طرف اپنے ہاتھ کو تاکہ قتل کرے مجھ کو نہیں میں دراز کرنے والا اپنے ہاتھ کو طرف تیرے ہے قتل کروں میں تو میں تو ظلم نہیں کروں گا میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے